شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا آگے جی سورت رابطہ مریم سورہ مریم کے توحید کے بارے میں تھے اب صورت میں تبلیغ توحید میں تشجیح کا بیان ہے تشدح جانتے ہو وہ بہادری دلانا نیر سورہ مریم میں ص علیہ السلام کا ذکر اجمالن تھا اس میں ہے خلاصہ صورت میں دو مضمون مقصودی ہیں توحید تشریح آیات توحید پانچ ہیں اور ایک ثمرہ آیات تشریحی پانچ ہیں بہادر دلانے کے لیے مو علیہ السلام کا قصہ نمونۂ تشریح ہے, ہے. علاواز حوالۂ قیامت کساََ اصول کامیابی کا توحا ما انزلنا علیہ کل قرآن علیہ تشکہ توحا جو ہے نا اس کا اصل تو وہی ہے کہ اللہ عالم بمراد مراد بے ذالے لیکن بعض حضرات کہتے ہیں توحا حضور کا نام ہے تو پھر یوں ہوگا یا توحہ اے میرے محبوب ما انضلع لہ کل علیہ تشکا آگے سمجھ تو حضور کا نام بھی ہے ما انزلنا آیات تشریح نمبر ایک لکھو آیات تشریح نمبر ایک نہیں اتارا ہم نے تجھ پہ قرآن تاکہ کہ تکلیف اٹھائیں آپ کہ کیا لکھا ہے جی آیات تشریح نمبر ایک اصل بات یہ ہے کہ میرے حضرات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حضرت رات کو کافی کافی دیر قرآن پڑھتے رہتے تحجت کے اندر نوافل کے اندر کہ آپ کے پاؤں بھی کیا ہو گئے معتبرم ہو گئے سوج گئے دن کو تبلیغ ہوتی رات کو یہ تلاوتیں ہوتی تو اللہ تعالی نے فرمایا اتنی تکلیف نہ اٹھایا کرو تم نے نہیں اتارا ہم نے آپ کے پر قرآن تاکہ تکلیف اٹھائیں اللہ تذکر تل منج شاہ ع ان یہ انزل ذلّا مقدر ہے مگر اتارا ہم نے اس کو واسطے نصیحت دینے اس شخص کے جو ڈرتا ہے یہ مستفیدین ہیں۔ تنزیل ممن خالق الرض یہ تنزیل ممن خالق الرض آیات توحید نمبر ایک پانچ آیتیں توحید کی آئیں گی پانچ آئےتیں تشریح کی آئیں گی کہ ایک ایک آ چکی ہے آیت توہین نمبر ایک پہلی آیت تجزیح تھی یہ قرآن نازل شدہ ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو اور آسمانوں کو جو کہ بلند ہے وہ رحمان ہے عرش کے اوپر مستوی ہے استوا عرش کی بات پہلے سن چکے ہو نا کئی دفعہ لہو معافی سماوات مالکیت بار تعالیٰ اللہ کے ملک میں ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں جو اس کے درمیان مخلوق ہے وہ ماتاحت سرا اور جو کچھ نیچے نمناک زمین کے ہے اس سے لکھ لو ساتوں زمینیں مراد ہیں یہ نمناک زمین کے نیچے سب ساتوں زمینیں آ گئیں ساتوں زمینیں مراد ہیں چاجی وائن تجہر ہر پہلے کس کا بیان رہا جی مال کی ادباری تعالیٰ اب غصہ تلم غصہ علم کا بیان فین تجہر بالقول اور اگر پکار کر کہے تو بات کو تو پکارنے کی خاص ضرورت نہیں فعن نہ یام و اس لیے کہ جانتا ہے پوشیدہ بات کو اور پوشیدہ تر کو سر تو وہ جا ایستا ایسا بات کرو اور اخواہ وہ ہے جو دل میں چھپاؤ اخواہ کس کو کہتے ہیں جو دل میں چھپاؤ بات بے شک وہ جانتا ہے پوشیدہ بات کو اور پوشیدہ تر یعنی دل کی بات الا اللہ ثمرا اللہ, سمرا. اللہ ہے نہیں پہ مگر وہی اس کے نام ہے اچھے وح لتا کہ حدیث موسا کے آیاتِ تشجی نمبر دو میرے عزیز موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر واپس آ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو مختلف صورتوں میں ہے یہ کون سا حصہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی حضرت شاہب علیہ السلام کی بیٹی سے اجازت لی انہوں نے اور مدیان سے کہاں آ رہے ہیں اپنے گھر مصر درمیان میں آئے کچھ بکریاں تھیں بیوی حاملہ تھی اس کو وضاح حمل کی تکلیف ہو گئی پریشانی آگ کی ضرورت سردی تھی دیکھا کہ دور سے کیا ہے آگ نظر آ رہا ہے تو بیوی بی کو کہا بیٹھو میں آگ لاتا انگارا منگارا لاؤں گا اور کوئی آدمی وہاں مل گیا تو راستہ بھی پوچھیں گے راستہ بھی بھول گئے جب آئے تو کیا دیکھا ایک درخت کو آگ لگی ہوئی ہے آگ کس کو لگی ہوئی ہے جب آگ زیادہ ہوتی ہے درخت ہرا بھرا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ہرا بھرا ہوتا ہے سمجھے اب حیران ہو رہے ہیں آگ درخت کو پکڑے تو درخت خوش ہو جاتا ہے یہ ہرا بھرا ہے درخت سمجھے نیچے دیکھا کوئی انگارہ گیرے کیا کچھ کو؟ نہیں آخر درخت سے آواز آئی کوئی آگ سے آواز آئی وہ درخت ایک ہی چیز تھی نا وہاں سے آواز تھی دیکھو جی حال عطا کا حدیث و موسا آیات تشریح نمبر دو لکھا ہے استفام تشوی کی لکھو یہ حال والا استفام ہے شوق دلانے کے لیے کہ اس کو غور سے سنو اس بات کو اور کیا آئی ہے تیرے پاس بات موسا علیہ السلام کی جب دیکھا اس نے آگ کو پس کہنے لگا اپنی بیوی کو ان کا نام تھا سفورہ اوم کو سو ٹھہر جاؤ تم ٹھہر جاؤ تم بھائی آہل کا لفظ ہے نا اس کی رعایت کر کے ام کو سو کہا گیا جمع کہا گیا قرآن پاک میں ایک جگہ میں ہے نا یا کیسے ہے کم تتیرا پہلے کیا ہے لے یوز ہے با کومل ریج ساحل بیو تہیرو قوم تہیرا تو قوم ہے جمع مذکر کا ہے پہلے اہل بیت عورتیں نہیں ہیں تو اہل کے لفظ کا لحاظ کر کے جیسے وہاں جمع کا سیگا ہے یہاں بھی جمع کا سیگا ہے ام کو سو یہ بات سمجھ جب فرمایا اپنے آل کو بی بی سفیرہ کو ٹھہرو میں نے دیکھی آگ امید ہے کہ لاؤں گا میں تمہارے پاس اس سے ایک انگارہ کا بس کہتے ہیں شولے دار انگارہ یا پاؤں گا میں اوپر آگ کے راستے کا پتا کوئی آدمی ملے گا ہدایت راستے کا پتہ مل جائے گا پر جب آیا اس آگ کے پاس تو آگ کس کو لگی ہوئی تھی درخت کو ندا دیا گیا اور اسی آگ سے اور درخت سے یا موسا اے موسا انی ان رب میں ہی تیرا رب ہوں آگ اس کو دیکھ کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی آگ کہہ رہی ہے میں تیرا کیا ہوں رب ہوں یا موسا کو آگ کہہ رہی ہے میں تیرا رب ہوں تو آگ کی پوجا کرنی چاہیے آگ کی کیا کرنی چاہیے پوجا کرنی چاہیے میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ آپ کا ٹیلیفون کھٹ کھٹ کرتا ہے ٹھیک ہے نا آپ ٹیلی فون اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے نا پوچھتے ہیں کون آواز آتی ہے میں تیرا باپ ہوں تو آپ لوگوں کو کہو ٹیلی فون میرا باپ ہے وہ آواز تو ٹیلی فون سے آ رہی ہے نا تو جس سے آواز ہے وہی باپ ہے نا تو کہہ دو کہ میں میرا باپ کون ہے ٹیلی فون <laughs> حالانکہ باپ وہی ہے جو پیچھے سے بول رہا ہے یا ٹیلی فون باپ بن جاتا ہے تو بابا وہ درخت تھا آگ تھی وہ ٹیلی فون <laughs> کا کام <laughs> का دے رہے تھے کس کا ایک غیبی ٹیلی فون تھا بولنے والے کون تھے آپ بولنے والے تھے پرور جگار وہی فرما رہے تھے میں تیرا رب ہوں وہ بات ہے سمجھ نہیں جی آپ ٹیلی فون کو کہو. میرا باپ ٹیلی فون ہے جو اس سے بات جو آ رہا ہے اچھا جی جب آئے اس کے پاس تو ندا دیے گئے یا جاموسا انیا رب کا میں ہی تیرا رب ہوں اتار دے اپنے دو جوتوں کو حضرت کے جو دو جوتے تھے نا ان کو میرے خیال ہے کچھ تھوڑی سی پلیتی لگ گئی چلتے چلتے پر میں اس کو اتار دے کیونکہ تو وادی پاک, کے اندر ہوا ہے پاک وادی ہے میرے ساتھ قلم ہے اس لیے کہا ہے نختر تو, تو کالین نبوت اور میں نے پسند کیا تجھ کو کس کے لیے نبوت کے لیے پسند کیا پس واجوہ پس سن تُس چیز کو جس کی وہی کی جا رہی ہے ہم نے تجھے نبوت کے لیے پسند کیا سن اس چیز کو جس کی کیا کیا جا رہی ہے وہی کی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مو صلاۃ السلام کو اصول ثلاثہ کی تعلیم دی کتنی کی تعلیم دیجی ایک توحید دوسرا نبوت تیسرا کیا معذ قیامت یہ نبوت تو یہی آگئی نا اے وان اختر دکھا میں نے تو اس کو منتخب کیا کس کے لیے نبوت کے لیے نبوت ادھر آ گئی آگے توحید ہے جی اننی ان اللہ بے شک میں ہی اللہ ہوں یہ توحید ہے دوسرا اصل نہیں کوئی معبول مگر میں پس عبادت کر میری اور قائم کر نماز کو میری یاد کے لیے اور تیسری چیز کا ہے جی وہ کیا مت یہ قیامت تین اصول کی تعلیم دے رہے ہیں اللہ بے شک قیامت آنے والی ہے اکادا میں اس کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں میں اس کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ تو ہے میں مخفی رکھنا چاہتا ہوں تو کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں قیامت کا علم رکھتا ہوں اللہ ہے میں مخفی رکھنا چاہتا ہوں لے تجزا حکمت مجیے قیامت یہ حکمت مجی ہے قیامت ہے مخفی کی نہیں جب حکمت آئے گی اپنا قیامت آئے گی تو اس کی حکمت یہ ہے بے شک قیامت آنے والی ہے تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس اپنی کمائی کا فلاح سدنا کا تمبی ہے پس نہ روک کے تجھ کو قیامت کی تیاری سے آئے موسا وہ شخص جو نہیں ایمان لاتا ساتھ اس کے اور تابع ہوا اپنی خواہش کے تردا تو ہی تباہ ہو جائے گا ایسے آدمی کی بات نہ ماننا کیا کے من کر کے ہونا تو ہی تباہ ہو جائے گا بما تل کا بھی امی نے کہیا بیان ہے موجات و رسالت اب موجاد کا بیان ہے اور موجات کے ذریعے رسالت مل رہی ہے انتخاب پہلے ہو چکا ہے موسا علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا جی آسا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے پوچھا کہ موسا تیرے ہاتھ میں کیا ہے انہوں نے کہا حضرت آسا ہے کیا کام آتا ہے کام بتا دیے چندے معاطل کا بھی یمین ہے اور کیا ہے یہ تیرے دائیں ہاتھ میں موسا انہوں نے حضرت کیا حضرت یہ میرا آسا ہے اللہ تعالیٰ نے تو صرف یہی سوال کیا نا کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے تو ان کو جواب کیا دینا چاہیے تھا آپسہ بس کافی لیکن آگے کلام کو بڑھایا اس لیے کہ محبوبوں کے ساتھ کلام زیادہ کی جاتی ہے اللہ محبوب تھے نا کلام کو بڑھایا جاتا ہے اتبکا و علیہ بیان منافع میں ٹیک لگاتا ہوں اس پہ اور پتے جھاڑتا ہوں اس کے ذریعے اپنی بکریوں کے حضرت بکرییں چراتے تھے یا نہیں تو ایسے ڈنڈا مارا پتے گر پڑے پتے جھاڑتا ہوں اس کے ذریعے اپنی بکریوں کے اور واسطے میرے اس آسے کے اندر اور بھی کام ہیں کام ہیں اور اللہ نے فرمایا ال کے آیا موسا پھنک دے اس کو موسا پل کہا بس پھینکا اس کو بس اچانک یہ سانپ کا دوڑتا ہوا وہ اللہ تعالی نے پہلے اس لیے پوچھا کہ اگر پہلے اللہ تعالی فرماتے نہ کہ آسے کو پھینک دو وہ پھینک دے سانپ ہوتا تو سمجھتے کہ شاید میں بھولے سے سانپ کو پکڑا ہے پہلے سے نہ اللہ نے فرمایا پہلے استظار کر لے کیا دیکھ لے تیرے ہاتھ میں کیا ہے آسا ہے دیکھا اس کے کام بیان کیے پھر فرمایا ڈال دے اس کو ڈالا تو اچانک تھا دوڑتا ہوا پر میں کھودا پکڑ لے اس کو ولا تخاف ڈر نہیں اس کو جب تو پکڑے گا نا تو پہلی حالت کے اندر آ جائے گا اب سائیں بھائی جی ایسا ایسے کر رہا ہے تو حضرت موسٰ علیہ السلام سلام نے اپنے ہاتھ میں کپڑا لپیٹا ایسے ایسے جلدی پکڑا کہ کہیں ڈس نہ لے لیکن پکڑنا تھا تو کیا بن گیا اب دیکھو ذرا غور کرنا خزاب پکڑنا کس کا کام موسا کا لیکن آسا بنانا کس کا کام اللہ کا ایسا نوئی دہا ہے نا تو معلوم ہوا موضاء کس کا فیل ہوتا ہے اس کا اللہ کا ہے نا سانپ بھی اللہ بناتے تھے پھر آسا بھی اللہ بناتے تھے خدا کا پھیل ہے ان قریب لوٹائیں گے ہم اس کو اس کی پہلی حالت کے اندر ایک موازا آ گیا جی اب دوسرا موضا میری طرف دیکھو یہ دائیں ہاتھ ہے اس کو اندر سے لے کے گری سے اندر کے لے کے کہاں لے جاؤ بغل میں اور پھر اس کو نکالو چمکدار ہوگا اور ملا تو اپنا ہاتھ آیا ملا تو اپنے ہاتھ کو طرف پہلو اپنے کے پہلو سے مراد ہے بغلو اور ہاتھ دہنا مراد دو ہے. دو ملا دو دو اپنے دہنے ہاتھ کو طرف پہلو اپنے کے نکلے گا چمکدار سوائے بیماری کے یہ نشانی ہے دوسری یعنی دوسرا معذہ ہے یہ بیماری بھی نہیں ہوگی تیرے ہاتھ میں لینیا کا فعال ناز کا مقدر ہے فعلنا زال ہم نے یہ کام کیوں کئے تاکہ دکھائیں ہم تجھ کو اپنے بڑے بڑے موجات تاکہ دکھائیں ہم تجھ کو اپنے بڑے بڑے موجات اب موضے مل گئے نبوت مل گئی چلو کام کرو اذا بلا فراؤ چلے جاؤ طرف فراؤ ان کے انتگا وہ حد سے تجاوز اس کر گیا ہے اس کے جا کے سمجھاؤ کال رب اشرحلی صدری درخواست موسیٰ علیہ السلام نے اب درخواست پیش کی کہ اشرا علی صادری درخواست کے اندر پانچ معروض ہیں کتنی معروض پانچ چیزیں پیش کیں اشرح علی صادری معروض نمبر اے درخواست موسا معروض نمبر اے عرض کیا اے میرے پروردگار کھول دے واسطے میرے سینہ میرا وہ بڑا بدماش ہے کہیں سینہ تنگ نہ ہو جائے کھول دو تبلیغ کے لیے و یسر لی عمری یہ نمبر کتنی جی آسان کر دے واسطے میرے میرا معاملہ تبلیغ کا واہ نمبر تین اور کھول دے گرے میری زبان سے تاکہ سمجھیں بات میری کو حضرت کو کوئی لک تھی وہ گرے کیسے آ گئی تفسیروں میں ہے کہ حضرت موس علیہ السلام کس کے گھر پلے تھے جی کراؤن کے گھر تو ایک دفعہ کراؤن نے اٹھایا مو علیہ السلام چھوٹے بچے تھے نا بچہ بنایا تھا اٹھایا جو صحیح تو عام طور پہ بچوں کی ہے داڑھی کو پکڑ لیتے ہیں تو حضرت نے داڑھی کو پکڑ لیا کراؤن غصے میں آ گیا کہ میری داڑھی کو پکڑتا ہے کہ کال کو بھی میری داڑھی پکڑے گا میرا دشمن بنے گا اس لیے میں قتل کرتا ہوں تو بی, بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا تو چونکہ پیار تھا حضرت کے ساتھ تو اس نے فرعون کا معصوم بچہ ہے اس کو سمجھ نہیں دیکھو اس کے سامنے ایک طرف لال رکھو اے جواہر تھے لال دوسری طرف انگارے رکھو اتنی تمیز بھی نہیں چنانچہ بی نہ رکھ دیا جواہر بھی رکھے اور کیا انگارے بھی رکھ دے تو حضرت علیہ السلام کہاں چلے گئے جواہر کی بجائے کہاں چلے گئے انگارون کا جلدی ایک انگارا منہ میں ڈالا اور وہ لکنت پیدا ہو گئی تو کہا دیکھا خیر وہ ختم ہو گیا پھر اس کا غصہ کھول دے گرے میری زبان سے سمجھے میری بات کو واجعلی وزیر امن اہلی مارون عمر کتنی کتنے بھائی اور بنا دے واسطے میرے وزیر میرے احل سے میرے خاندان سے ہو کیونکہ خاندان کا آدمی وفاق کرتا ہے یعنی ہارون ہو یہ بدل بنے گا مکبر سے یعنی ہارون جو کہ بھائی ہے میرا استد بھی عزری مضبوط کر ساتھ اس کے میری کمر کو بعد کو فی عمری یہ یعنی نمبر پانچ ہے صرف وزیر نہ بناؤ بلکہ میرے معاملہ میں مکمل شریع کرو یعنی اس کو نبوت بھی دے دو آج سمجھ اور شریع کرو اس کو میرے معاملہ میں قائم صبح کا قصیرہ غرض درخواست تاکہ تسبیح بیان کریں ہم تیری بہت دو آدمی ہو جائیں گے اور تذکرہ کریں تیرا بہت بے شک تو ہمارے حال و احوال کو دیکھنے والا ہے کالا ایجابت درخواست فرمایا اللہ نے تاکہ ایک منظور کی گئی درخواست تیری ہے اور منظور بھی ایسے کی گئی کہ اس کے مقابلے میں پانچ انعامات کا تذکرہ کیا پانچ معروف تھے بو علیہ السلام کے تو درخواست کے منظوری میں کتنی انعامات کا تذکرہ کیا پانچ انعامات کا تذکرہ کیا اور انعام نمبر ایک لکھو جی وال من کا مرتن اخرا انعام نمبر ایک اور کی احسان کیا ہم نے توجھ پہ دوسری دفعہ اور دفعہ بھی اب بھی احسان ہے نبوت دی وہ زاد دیے اس کے علاوہ بھی میں نے تیرے پریشان کیا وہ کس وقت عز او ہے نا علا ام کمایوہ جب کہ واحد کی ہم نے طرف ماں تیری کے وہ بات جو وحی کے ذریعے بتائی جا سکتی تھی ایسے نہ بتائی جا سکتی شاید کی بات جب وہی کی ہم نے تیری ماں کی طرف اس بات کی جو یوہا ونا جو فقط وحی کے ذریعے بتائی جا سکتی تھی وہ اصل مسئلہ یہ ہوا کہ فراؤں نے آڈر کر دیا کہ بنی شریر کے بچوں کو کیا کرو قتل کرو بھوسا علیہ السلامی اس دوران پیدا ہوئے اب ان کی امی جان پریشان کہ کیا کرو کہاں چھپاؤں کیا کروں آرڈر سخت ہے روزانہ پولیس دروازے پہ آ جاتی ہے تو اللہ نے حکم کیا کہ اس اپنے بچے کو صندوق کے اندر ڈالو بند کر کے پھر صندوق کو کہاں ڈال دو دریا میں تو اس قسم کی بات وہی کے ذریعے ہوتی ہے یا عقل کے ذریعے عقل تو نہیں چاہتا نا کہ بچے کو صندوق میں ڈال کے دریا برد کر دو دریا میں ڈال دو چناٹے ڈال دیا اور وہ صندوق تیرتا تیرتا دریائے نیل سے پھر ایک اور نہر کے اندر آ گیا اور وہ نہر جاتی تھی فرعون کے باغ میں کہاں جاتی تھی پھر ان کے باغ میں وہ گئی محل کے ساتھ جو ٹکرائی تو بی بی صاحبہ دیکھ رہی تھیں بی بی آسیہ انہوں نے جلدی جلدی لانڈیاں بھیجی انہوں نے اٹھائی سلوک کھولا تو سبحان اللہ پیارا بچہ تھا اس نے بچہ بنا لیا بیوی بی آسیہ نے ان کے گھر بچہ نہیں تھا نا آپ دائوں کو بلایا گیا دودھ پلانے والوں کو دودھ پلائیں حضرت موسا کسی کا دودھ نہیں لیتے تھے ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی پریشان تو اپنی بیٹی کو بھیجا مریم کو حضرت موسیٰ کی بہن تھی کہ تو پیچھے پیچھے چلی جا یہ کہاں صندوق جاتا ہے وہ پیچھے پیچھے چلی گئی دیکھا تو پھر والوں نے اٹھایا ہے وہ بھی وہاں جا کے کھڑی ہو گئی ایک اجنبی کی حیثیت میں جب دیکھا کہ دودھ کسی کا نہیں پیتے موسیٰ علیہ السلام اس نے کہا کہ میں ایک مائی کو لوں شاید اس کا دودھ پی لو کیوں نہیں وہ اپنی امی کو لے گئی انہیں بسم اللہ پڑھ کے دودھ دیا موسا نے دودھ پینا شروع کر دیا اب بی بی آسیہ نے کہا تو دودھ پلا بیٹا بیرا دودھ تو پلا تجھ کو میں خرچہ دوں گی اب تیری مرضی ادھر پلایا یا گھر امی نے کہا نہیں پلاؤں گی میں گھر اور تمہارے پاس لے آتی رہوں گی بیٹا تیرا ہے دو چار دن کے بعد ہفتے کے بعد لے آتی رہوں گی تو اب موسا لمی کے گھر آ گئے اور خرچہ کون ادا کر رہا ہے؟ پھر اون ادا کر رہا ہے پڑھ رہا ہے دشمن کا خرچہ غرے کو غرق کرتا ہے دریا رود میں اور موسیٰ کو پالتا ہے دشمن کی گود میں آہ آہ دشمن کی گود میں پڑھ رہا ہے موسیٰ دیکھو جی یاد کرو ہمارے احسان کو جب وحی کی ہم نے طرح ماتری کے وہ بات جو وہی کے ذریعے بتلائی جا سکتی تھی یہ کہ ڈال دے اس بچے کو کس میں اور صندوق میں پھر ڈال دو صندوق کو دریا میں بس ڈال دے گا اس کو دریا کنارے پہ صندوق کو دریا کہاں ڈال دے گا کنارے پہ ڈال دے گا لے لے گا اس کو دشمن میرا اور دشمن اس کا دونوں کا دشمن کون پھر اس کے گھر پلے گا یہ تو تھا جی انعام نمبر ایک اب دوسرا انعام القیت ولی کا انعام نمبر دو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے وجود میں ایک محبت رکھ دی محبوب بنا دیا جو ہی موسیٰ کو دیکھتا اس کے ساتھ کیا کرتا پیار کرتا اس لیے فرعون کے دل میں بھی پیار آ گیا اس کی ضرورت نہ ہوئی قتل کرنے کی بی بی آسیہ میں تو پہلے پیار تھا نا اور ڈال دی میں نے تجھ پہ محبت اپنی طرف سے تاکہ لوگ تجھے محبوب قرار دیں والے تو سنا لا عنی اور تاکہ پرورش کیا جائے تو میری آنکھوں کے سامنے اس تمشی اخت کس وقت محبت ڈالی جبکہ چلتی تھی بہن تیری مریم پتولو پس کہتی تھی اجنبی بن کے کیا دلالت کروں میں تم کو اوپر اس خاندان کے جو پالے اس کو یہ مریم نے کس کو کہا تھا تو کس کو کہا Islam, بی بی کو کہا نا پالے ماں کی طرف اس تدبیر سے تاکہ ٹھنڈی ہو آنکھ اس کی اور ہم نہ ہو ایک ہے جی ماں گھر لے ہی پال رہی ہے یہ کتنی نام آ گئے نام نمبر تین وہ قتل تا نفس مور صاحب السلام جب بڑے ہوئے نا جی فرون کے گھر تو پلے تھے شہزادے تھے آخر نیدی. تو چلتے پھرتے تھے شہر کے اندر تو ایک دفعہ دیکھا کہ کپتی جو ہے وہ اسرائیلی کے اوپر کیا کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے تو آگے تحقیق آ گیا گی پوری تو اس کو مکہ جو مارا نا سمجھانے کے وہ کیا مار گیا اب آگے بھی تشریح ہے لیکن میں مک سرال کر رہا ہوں آخر شہر کے اندر کوئی شہرت ہو گئی کہ مارنے والا کون ہے موسا ہے تو موسا علیہ السلام ڈر کی وجہ سے کہاں بھاگے میسر سے مدیان کی طرف بھاگے تو اللہ فرماتے ہیں پھر مدین میں میں نے تمہیں جگہ دے دی تھی کہ لمبا واقعہ آگے آئے گا قتل کرنے کا وہ قتل تنافسن انعام نمبر تین قتل کیا تو نے ایک شخص کو پر نجات دی ہم نے تجھ کو غم سے اور کہاں پہنچایا مصر سے مدین لیکن راستے میں تجھے تکلیفیں تو آئیں پتے کھاتے گئے غذا کی بجائے کیا کھاتے تھے پتے پانی مشکل سے ملتا وہ کا اور آزمایا تو اس کو خوب آزمانا فلابستہ سنین انعام نمبر کتنی جی چار پر ٹھہرا تو چند سال چند سال وہی دس سال بیچ اہل مدین کے پھر آیا تو پر اندازے کے آئے منفاح تو اندازہ کون سا نبوت کے ملنے کا اندازہ کہ اب تجھے نبوت ملی پھر آیا تو اوپر اندازے کہ موسا جس اندازے میں نبوت میں. وسطن تو کالے نفسی یہ انعام نبر کتنی حجی پانچ اور اب برگزیدہ کیا میں نے تجھ کو واسطے ذات اپنی کے نبی بنایا یہ پانچ انعامات شمار کر کے اللہ نے فرمایا اب جاؤ تبلیغ کرو اپنا کام کرو